اور رہ گیا کچھ دیکھ جلسہ بھی ہمارا بہت دیر ہو گئی حجان بن یوسف کو جہنمی کہنا درست دیکھیے حجاد بن یوسف نے بڑے گناہ کے کام کیے لیکن ہم کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اس میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ظلم کی ہے علامہ تبری کہتے کہ وہ اتنا ظالم تھا کہ مسجد کے دو دروازے ہوں لوگوں کہتا تھا یہ دروازہ بند رہے گا اس دروازے سے جاؤ اگر کوئی اس دروازے سے جائے تو کہتا تھا میرا قتل جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے اس کے ہاتھ سے مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ بتائی جاتی اور جب وہ حجاد بھی یوسف مرا تو اس کے قید خانے میں تقریباً تیس ہزار آدمی قید کاٹ رہے تھے سڑ رہے علامہ تبری کہتے ہیں کہ کل قیامت میں اگر ساری قوم کے لوگ اپنے اپنے ظالم کو لے آئے کوئی فرون کو لائے کوئی حمان کو لائے کوئی شداد کو لائے کوئی کسی کو کسی کو اور مسلمانوں کہیں اپنے ظالموں کو لاؤ تو مسلمان تو خالی حجات کو پیش کر دیں تو سب پہ بازی لے جائیں اتنا ظالم آدمی تھا جس نے عبداللہ ابن زبیر بلکہ میری معلومات یہ ہے کہ سات سو کے قریب صاحبہ کرام کو شہید کیا اور آخری شہید ان کے حضرت سعید ابن جبیر سید ابن جبیر اس کے حلق میں اٹک گئے اور جس وقت اس نے تلوار ماری سعید ابن جبیر کے منہ سے یہ نکلا کہ اللہ تعالی یہ مجھے تو قتل کر رہا مگر آئندہ اس کو کسی پر قدرت مت دینا بس سعید بن جبیر کے قتل کے بعد وہ بیمار پڑ گیا رات میں چونک کر کے اٹھتا اور کہتا کہ سعید بن جبیر مجھے سونے نہیں دیتا اور میرے انگوٹھے پکڑ کر مجھے جگہ دیتا اور سر پکڑ کر بیٹھ کر کہتا میں نے کیوں قتل کیا سعید بن جبیر کو میرا اس نے کیا قصور کیا تھا پچتاوا اور کسی کو قتل نہیں کر سکتا اسی طرح شیشک سے کر کر مرا کہ حضرت سعید بن اس کو سو نہیں, نہیں دیتے خواب میں آ کر اس کے ٹانگیں پکڑ کر ہلا دیتے تھے جب تک زندہ رہا وہ سو نہیں پایا تو بہت ظالم آدمی تھا اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس کو ہم کہیں جہنم نہیں یہ ہمارے لیے درست نہیں